حدو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 وأشهد أن محمد ربه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللہ مبارک علام محمد واہل عل محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم واہل عل ابراہیم الن قمید المجیم سبحان کل مولنا الامہ ذنا النّ انتر علی ملحکیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واحد من السانی یفقہ قولی لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل رفیع مبین یہ سورح عالمان کی آیت ہے اس آئے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ممنین پر اپنے ایک احسان کا ذکر کیا ہے اور وہ احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا ہے یہ رب الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس تعلق کی بنیاد کیا ہے اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں اور نا اشنا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو اور مبالغہ امیزی کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو کہ شران غلط ہے کیونکہ شریعت نے ہمیں غلوف سے روکا ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ ایا کمر غلو فعنما اہل کمن کا نقبل غلوب سے بچو تم سے پہلی قوموں کو غلوف نے برباد کیا ہے تو آئے یہ آئے مبارک اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا ذکر ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے کے ساتھ کیا ہے لقد من لقدم المنین اللہ تعالیٰ کا مؤمنین پر یہ احسان ہے اور یہ وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے ہر نعمت کا خالق اللہ تعالی ہے اللہ رب العزت نے دنیا کی کسی نعمت کی عطا پر احسان نہیں جتلایا کیونکہ دنیا ایک بے قدر چیز ہے انتہائی حقیر ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے لو خانت دنیا طاضر و الله اللہ جناح بعودہ لمحہ سقا کا فرن اگر یہ پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے مل کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا مگر یہ دنیا دنی ایک حقیر چیز ہے جس کو قرآن نے متاح کہا ہے دنیا ایک متاح ہے اور اصل عربی لغت میں متا اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو ایک خاتون اپنے مخصوص ایام میں استعمال کرتی اسی لیے پیرمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یورتِ دنیا حب و ولا ولاَ دین الا من حب کہ اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے ہر شخص کو خواہ سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین صرف اسے اعداد فرماتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اللہ خیر فی الدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اور بہتر کرنے کا فیصلہ فرما لے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے دنیا کے خزانے دے یا نہ دے لیکن دین عطا فرماتا ہے دین کے خزانے اسے عطا فرما دیتا ہے یہ خیر کثیر کی علامت خیرکم من تعلم خیرکمن طران تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھی اور سکھائی تو لقد من اللہ عدمین اللہ تعالیٰ کے ممینین پر احسان ہے وہ احسان فرماتا ہے اور یہ پوری کائنات اس کے احسان کی مظہر ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام منان ہے جس کا مادہ یہی مننا یہ مننان کا معنی بہت احسان کرنے والا اور ہو سکتا ہے یہ نام اسم میں ہو اللہ تعالیٰ کا کیونکہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کن نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک شخص بڑے الحاظ سے دعائیں کر رہا تھا بڑی اس پر ایک آہ و بخا کی کیفیت تاری تھی اپنی دعا میں وہ اللہ تعالی کو اس کے ناموں کے واسطے دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ الحنان المنان بدی السلم آبادی والام یا تیو نبی اس کی یہ دعا سن رہے تھے فرمایا لقت صاحب اسمعاد اللہ دعیب ہی عجاب و عیدا سئل به آتا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اس میں اعظم کے واسطے سے دعا کی ہیں اور اس میں اعظم کا واسطہ وہ واسطہ ہے کہ اس واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور جب بھی اور جو بھی اس سے سوال کیا جائے گا ادا فرمائے گا تو اس میں اعظم کا یہاں تعین نہیں ہے قیوب بھی ہے ذلجلال بھی ہے والاکرام الحنان المنان یہ سارے نام اس نے استعمال کیے تھے تو مننان اس میں عدم ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ دنیا میں احسان فرماتا ہے اس کا احسان دنیاوی نعمتوں کا احسان ہے اس کا احسان دین کی نعمت کا احسان ہے اس کا احسان قیامت کے دن ہوگا جب وہ اپنے اطاعت گزاروں کو جنت کا داخلہ دے گا اور اس کا احسان قیامت کے دن ہوگا جنت میں مستقل یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور اس کے عطا کا اور اس کے احسان کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری اور قائم رہے گا عطا ان غیرہ محدود اس کی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی تو وہ منان ہے احسان کرنے والا اور دین کی نعمت پر احسان جتانے والا ہے بندے کو احسان جتانے سے روکا گیا نبی اسلام کی حدیث ہے لایت منان شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا منان کون ہے اللہ بھی ادا آتا منانے منان وہ شخص ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے کوئی احسان کرتا ہے تو احسان جتاتا رہتا ہے مسعد احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاسۃ لا کل اللہ یوم القیام تین شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات ہی نہیں کرے گا اولاو ذکی ان کو پاک نہیں کرے گا اداب العلیم انہیں دردناک عذاب میں جھونک دے گا نمبر ایک المسبت الزار ہی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا کپڑا کچھ بھی ہو شلوار ہو پتلون ہو یا دھوتی ہو اوپر کی لمبی قمیض ہو الغرض اس کا جو بھی کپڑا اس کے ٹخنے کو ڈھانپے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام ہی نہیں فرمائے اس کو پاک نہیں کرے گا کہ وہ جنت کے قابل بن سکے اور اس کو عذاب علی میں ڈال دے گا دوسرا ول منان منان ہے جو احسان جتاتا ہے کسی کو کچھ بھی دیا عمر بر اس کا احسان جتائے گا اور تیسرا وہ شخص ہے سرائے حلف الکا دے جھوٹی قسموں سے اپنا سامان بیچے اسے بھی اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا اور یہ جنت کے قابل نہیں بن سکے گا منان من اللہ رب العزت ہے وہ احسان جتانے والا ہے تو لقد من اللہ المؤمنین اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے مین پر اپنا احسان ذکر فرما رہا ہے کیا احسان ہے اس باعث فہیم رسول آ اللہ تعالیٰ نے مم میں ایک رسول کو بھیجا ایک رسول کو میں فرمایا تو رسول کی بے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے احسان عظیم یہ احسان کس پر ہے ممین پر کیوں ہے اس لیے کہ مم میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے رسول کس قوم میں آیا قوم عرب میں قریش میں جن کو پیغمبر اسلام کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا تو آیت تریمت دلیل ہے صحابہ کے مومن ہونے پر اللہ تعالیٰ کے مومنین پر احسان ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا یہ صحابہ کی جماعت تو آیت کریمہ قیامت کے لیے نس ہے دلیل ہے صحابہ کے مومن ہونے پر اور اگر صحابہ کے مومن ہونے کا انکار کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقریب ہے اس کے اس کلام کا انکار ہے کیونکہ قرآن پاک قیامت کے لیے رہتی دنیا تک تو قیامت کے لیے ان کے مومن ہونے پر اللہ کی مہر لگ چکی نقدمن اللہ عد المین اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا ہے اس بات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اندر رسول من ان جو انہی میں سے ہے ان کی جنس میں سے ہے تو مؤمنین صحابہ ہیں اور یہ آیت کریمہ ان کے مومن ہونے پر ایک قاتل دلیل ہے جس کا انکار انکار نہیں کیا جا سکتا صحابہ کرام وہ طائفہ ہے وہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے بے شمار مناقب اور فضائل سمیٹ دیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلدی نفسی بھی دہی لاحد مسلب لما بَلَغَ مُدَّ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک پاؤ کھجور خرچ کر دے تو تم اتنی مقدار میں سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے ان کا جو ثواب اور اجر ہے اس کو تم حاصل کر ہی نہیں سکتے یہ صحبت کا شرف ہے اور صحبت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اور آئے تھے مبارکہ قیامت تک کے لیے ان کے ایمان پر اللہ کی مہر ہے یہ صحابہ کی فضیلت ہے منقبت ہے ان کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے جو احسان اپنے جتایا ہے تو اس کی آٹھ وجوہات ہیں جو ایک ہی آیت میں موجود ہیں یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کے ذکر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس احسان کے وجوہات آٹھ ہیں جو ایک ہی آیت مبارکہ میں جمع ہیں لقت من اللہ عدل ممنین اللہ تعالیٰ کا مین پر احسان ہے کیا اس بار فیم رسول ہے ان نے بھیجا اپنے رسول کو تو پہلی وجہ احسان کی رسول کی بے ست ہے بجے اول وجہ احسانی یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں بھیجا رسول کسی اور قوم میں نہیں آیا رسول عرب میں آیا قوم قریش میں آیا تو یہ قومی قریش کی فضیلت ہے کہ ان کا رسول ان کے اندر محروث ہوا اور تیسری وجہ احسان کیا ہے من انفظ رسول انہی میں سے ہے انہی میں سے ہے اور انہی میں مفروض ہوا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قوم سے ہونا یہ اس قوم کے شرف کی علامت تو ایک تو نبی کی فہرست عرب میں قوم قریش میں ان کے لیے خاص وج فضیلت ہے اور پھر عمومی طور پر ہم بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی رسول ہیں قیامت تک کے لیے رسول ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بکانبی یو بڑا خوب علاقوں میں ہی خاص حتن ببست آمت مجھ سے خبر ہر نبی کی بےشت خاص اپنی قوم میں ہوتی اور میری بےشت پوری دنیا کی طرف ہے قیامت تک کے لیے میں پوری دنیا کا قیامت تک کے لیے رسول ہوں تو یہ ایک وجہ احسان ہے رسول کی بے جس قوم میں ہوئی اس قوم پر احسان اور جس قوم سے رسول ہے یہ ایک دوسری وجہ احسان ہے کہ رسول کا انہیں میں سے ہونا ان کے لیے شرف عظیم ہے رسول کی بے وجہ احسان کیوں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے رسول کی پیشت فرمائی ایک بڑے عجیب دور میں یہ فترہ تو الرسول کا دور تھا جب آسمانی تعلیمات مٹتی جا رہی تھی عرب نے ابراہیم خلید اللہ علیہ السلۃ والسلام کے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا یہودیوں نے موسٰ علیہ السلام کے دین کو مسخ کر دیا اور تورات میں تحریفیں کر دی عیسائیوں نے انجیل میں تحریفیں کر کے دین عیسوی کو مسخ کر دیا اور حق ناپید ہو چکا تھا صحیح مسلم میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الى اہد الارض اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھا فرما کا ہوں تمام زمین وادی نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دی اللہ تعالی اہل زمین کو دیکھ کر خوش نہ ہوا سب نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ بقایا عہد الكتاب مگر تھوڑے سے اہل کتاب تھے جن کے پاس صحیح دین موجود تھا اس پر وہ عامل تھے اس کا پرچار کرتے تھے ان چند کے علاوہ روے ارضی پر موجود تمام لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دی تعلیمات مسک ہو چکی تھی ہدایت ناوید ہو چکی تھی اور یہ قوم بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی وہ خون تم آگا شفا حبرت میں تم تو جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے اللہ تعالی نے اپنا رسول موضوع فرما دیا تو کیوں نہ یہ اس کا احسان عظیم ہو کہ ایسے دور میں بھیجا جس دور میں تعلیمات مندرس ہو چکی تھی اور مٹتی جا رہی تھی بلکہ مٹ چکی تھی اور امت کو قوم کو ہدایت کی ضرورت تھی آسمانی پیغام کی ضرورت تھی فلاح اور نجات کے راستے کی ضرورت تھی جو ان کی دنیا کے راستے کی کفالت کرے اور ان کی آخرت کی نجات دہندہ ہو اللہ تعالیٰ کو قوم پر رحم آ گیا اور یہ احسان عظیم فرما دیا تو رسول کی بیشت یقینا ایک احسان عظیم ہے یہ تین وجوہات ہے احسان کی اور آگے پانچ وجوہات اور ہیں کہ رسول کی بیشت احسان کس حوالے سے ہے ان حوالوں سے رسول سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے وہ پانچ وجوہات ہیں نمبر ایک یس الم آیات کہ جو رسول میں نے بھیجا ہے وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا وہی یہ مقدس قرآن پاک اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا یہ وجہ احسان ہے اس کا معنی یہ کہ اس احسان میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جن کا اس قرآن سے تعلق ہو ان پیغمبر علیہ السلام سے محبت اور تعلق کی اساس جو ہے وہ تعلق بالقرآن کے ساتھ کیونکہ رسول کی بیشت کی مفاخرت جو ہے جو اللہ کا احسان عظیم ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ رسول قرآن کی آیتیں پڑھے گئے اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی خانہ کڑے کی تعمیر کے موقع پر دعائیں کی تھیں ان میں ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ جس قوم کو تیرا گھر بنا کر دے رہا وبعث فيهم رسولا ان میں ایک رسول بھیجنا جس کا وظیفہ حیات یہ ہو یت الولہ آیا کہ اس قوم کو وہ تیریں آئے پڑھ پڑھ کے سنائے ایسا رسول بھیجنا جس کو تو اپنے آیات بینات بھی دے اور اس کی پوری زندگی کا وظیفہ اس قوم پر آیات کی تلاوت ہو اسی لیے تو بیمل السلام کا فرمان ہے انا بتو ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اللہ تعالی نے تعمیر کعبہ کے موقع پر میرے باپ کی یہ دعا قبول فرما لی اور اس دعا کا نتیجہ میری شکل میں ظاہر ہوا اور اللہ نے باقی دن اس قوم میں ایک رسول بھیج دیا اب تعلق بالرسول کی بنیادیں کیا ہیں کہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑے گا تو تعلق بالرسول تعلق القرآن کے ساتھ ہے تعلق بالوحی کے ساتھ ہے بس یہ محبت کی اصل اثاث ہے اور پھر میں بج احسان کی دوسری صورت یہ ہے کہ رسول ان کا تزکیہ کرے گا ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرے گا ان کے لباس کو جسم کو ان کی روح کو ان کے قلوب کو ان کے سینوں کو یہ رسول پاک صاف کر دے گا کفر کی گندگی سے اور شرک کی غلاثت سے اور بدعت کے تلّت سے یہ رسول ان کو پاک صاف کر دے گا ایسی تربیت کرے گا کہ یہ قوم گناہوں سے بات صاف ہو جائے گی تز نفس جو رسول کا بنیادی وظیفہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تعلق رسول اور محبت رسول میں سچے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس وجہ احسان پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ رسول کی بے کے ذریعے اپنا احسان کیوں جتا رہا ہے کہ یہ رسول تز کرے گا یہ رسول تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا کہ تم پیدا ہو جاؤ اور شترے بے مہار بن جاؤ جیسے چاہے چہرے بنا لو جیسا چاہے لباس پہن لو اور جیسی چاہے تمہارے قلوب اور صدور میں گندگی ہو یہ تو کوئی تعلق رسول کی شکل نہ ہوئی اصل کامیاب لوگ وہ ہیں اور محبت میں سچا دعویٰ ان کا ہے جو رسول کی تعلیمات سے اپنے نفوس کو پاک صاف کر لیں اپنے لباس کو شکل و صورت کو رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں یہ وجہ احسان ہے اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا جو واقعہ تم تمہارا تز کرے گا اگر تم رسول کی تعلیمات پر توجہ دو اور اگر تمہاری توجہ جو ہے وہ ذاتی خواہشات پر ہو بزرگوں نے فرمایا فلاں کی رائے فلاں کا قول فلاں کے فتوا اور فلاں کے ملفوظات تو تزکیہ حاصل نہیں ہوگا اور یہ بات لکھ لو اپنے سینوں میں لکھ لو کہ تزکیے کے بغیر فلاح نجات کا کوئی تصور نہیں و نفسم واہ فجور خواب فلاح تو وہ پائے گا جس نے اس نفس کو پاک صاف کر لیا اور نفس کا پاک صاف ہونا رسول کی تعلیمات کے ذریعے اور رسول کی طاقت کے ذریعے اور وہ شخص ناکام ہے جو اس نفس کو خاک آلود کر لے گندگی سے بھر, لے غرازت سے بھر لے کفر, ہے خسائل ہے کفر ہے شرک ہے بدعت ہے اور نفسانی خواہشات ہیں جس نے ان چیزوں سے اس نفس کو ملوت کر لیا وہ ناکام ہے قد افلح من کا بذا کرسم اللہ بل تو حیات دنیا بل آخر تو خیر ہوں گا اب خاط کہ کامیاب تو وہ ہے جو پاک صاف ہو گیا اور پاک صاف ہونے کی بنیاد کیا ہے رسول کی تعلیمات تبھی تو آگے فرمایا یعنی مزید وجہ احسان کا ذکر کیا کہ رسول کی بے میرا احسان کیوں ہے نمبر ایک رسول تم پر قرآن کی آیتیں پڑتا ہے نمبر دو رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے اپنی تعلیمات سے اور نمبر تین یہ جو اللہ رسول ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور نمبر چار الحکمہ اور سنت کی تعلیم دیتا ہے معنی تزکیہ کی اساس جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے کتاب و سنت ہے قرآن و حدیث ادھر حقیقت انسان کے باطن کی اصلاح کرتا ہے ہماری زندگیوں میں قرآن و حدیث کا یہی کردار ہے جو ہمیں مطلوب ہے اور جو ہماری فلاح میں اصل بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس لیے تو بےغمف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے واسطے دیتے اسما صفات کے واسطے دیتے اور کیا طلب کرتے اللہ اسلو کا بالکل نسم اللہ کا سمئی تب ہی او انسل فی کتابک او علم تب من خلقک ابست نور صدری یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ میرا سوال کیا درخواست کیا ہے سارے ناموں کا واسطہ دے کر طلب یہ کر رہا ہوں کہ تو صرف قرآن و حدیث کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ قرآن و حدیث میں پہاڑ کی بارش کی طرح میرے دل کی زمین پر برسے وَنُورَ صدری اور قرآن و حدیثی کو میرے سینے کا نور بنا دیں مانا اس دل کا مؤتر ہونا اس دل کا شاداب ہونا اس دل کی زمین کا تہلہا اٹھنا قرآن و حدیث کے ذریعے ممکن ہے اور اس سینے کا نور ظلمات کا چھک جانا ظلمات کفر ظلمات شرک ظلمات پدرت ظلمات معصیت ان تمام کا چھٹ جانا یہ بھی کتاب و سنت کے نور کے ذریعے ممکن ہے تو بھی رسول کی بے صد اللہ تعالیٰ کا احسانِ عدیم کیوں نہ ہو یہ رسول تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے قرآن و حدیث کی کتاب و سنت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے یہ رسول خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ اللہ کے علم کا خزانہ لے کر آیا جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ نہیں گیا بلکہ تمہارے ہاتھوں کو دامن کو اس علم سے بھر کر گیا ترکتو فیقم امرائیل لن تذلو ماتم السدن بہما کتاب اللہ حب السنتی تمہارے دیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمرہ نہ ہو گے ایک کتاب اللہ ہے دوسری سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تحی دس چھوڑ کر نہیں گیا اور تحی دامن چھوڑ کر نہیں گیا یہ وجہ احسان ہے کہ ہم نے رسول کو ڈھیجا اور یہ احسان کیوں کی جتا رہے ہیں اس لیے کہ رسول کی پیسط کے بڑے چوٹی کے عرف اور عالی مقاصل کہ یہ تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے قرآنی آیتیں بڑھتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور پانچی وجہ کیا ہے وہ وَإِنْ قَانُوا مِنْ خَبْلُ نَفِغُرَ کہ اس سے قبل تم پر درجے کی گمراہ تم گمراہ تھے, اپنے راستے کو گم کر چکے تھے انبیاء کی تعلیمات کو مسق کر چکے تھے, بٹکتے پھر رہے تھے اور بھٹکتے جہنم کے دھانے پر کھڑے تھے اللہ رسول بھیجا تمہیں گمراہی سے بچا لیا یہ اس کا احسان ہے تو رسول کی پیشت در حقیقت اس وجہ سے ذریعہ احسان ہے گمراہی سے بچانے والی ہے ہدایت کا نور بندوں کو میسر آئے گا رسول کی تعلیمات کے ذریعے اور نامعلوم کیا کیا اعتماد ہوتے کیوں نہیں کیا جاتا اللہ تعالی ہے اپنا احسان چتلایا اپنے رسول کی دہشت کے ذریعے اور ان تمام کے ساتھ جو نبی رسلام کا جو ہے ایک لازم حیات اور پوری زندگی یاد پہ اپنی بحشت کے بعد یہ تعلق اپنے صحابہ سے قائم رکھا یہ تعلق کی حقیقت تعلق رسول ہے جو کہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے رعایتی مبارکہ جس میں مومنین پر احسان ہے قریش پر عرب پر صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ آیت سورہ جمعہ میں لی ہے اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَرْحَقُونَ کچھ اور بھی ہیں جن پر عطاقہ احسان جو بھی تک تم سے مل نہیں سکے مگر وہ آئیں گے تم سے ملیں گے اور ملنے کا سلسلہ قائم رہے گا اس بات کو صحابہ سمجھ نہ سکے یہ مزید کچھ لوگ اور کون اللہ کا رسول آگے ہے میں ہم نے یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ آخرین کون ہے دوسرے کون ہے کچھ اور بھی ہے جو اب تک تم سے نہیں مل سکے مگر وہ آئیں گے آتے رہیں گے اور ملنے کا سلسلہ قائم رہے گا جس وقت مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کے ساتھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون کون ہے یہ آخرین کون ہے نبی اسلام کے بالکل ساتھ ہی آپ دیکھ صاحب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ان کے کندھے پر حاضر رکھا اور فرمایا کتاب و سنت کا علم سریا ستارے پر ہو کیونکہ سب سے اونچا ہے جس تک رسائی کی کوئی شکل نہیں ہے سوریا ستارے پر علم ہو اللہ کی پہن کا اور کتاب و سنت کا تو اس شخص کی قوم کے لوگ وہاں پہنچیں گے اور وہ علم سمیٹ کر لائیں گے سرمان فارسی کی خواب سے سرمان فارسی سرزمین فارس کے تھے اس سرزمین نے بڑے بڑے محدثین کی جنم دیا امام بخاری سرزمین فارس کے امام مسلم سرزمین فارس کے ابو دعوت سرزمین فارس کے نسائی سرزمین فارس کے ترمزی سرزمین فارس کے ابن ماجہ سرزمین فارس کے بڑا بڑا محدثین اسی سرزمین سے نکلے اور پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کی قوم سے لوگ اٹھیں گے اور علم دید وحی کا علم اگر سوریہ ستارے کے پاس ہوا وہاں بھی پہنچیں گے اور علم لے کر آئیں گے اور سمیٹ کر آئیں گے بہت سے علماء کا قول ہے کہ اس حدیث کا مصدار امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی تج دی ذخیرہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں گئے جہاں جہاں کسی محکص کا علم ہوا وہاں وہاں پہنچے دور دراز کے سفر کیے اٹھارہ سال تقریبا مستقل سفروں کا سلسلہ قائم رہا 11 سال کی عمر سے سفروں کا آغاز ہوا اٹھارہ سال مستقل سفر کرتے رہے اپنے گھر نہیں لوٹے اور یہ علم سمیٹتے رہے حاصل کرتے رہے تر حقیقت یہ تعلق پر رسول کی شان ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیارے پہ عمر کے حدیثوں کے ساتھ تعلق جوڑ دے اور قائم رکھیں اس کی خاطر سفر کریں ان کو حاصل کریں ان پر عمل کریں ان کی دعوت دیں ان کے مبلق بن جائیں اور پھر اس علم کو محفوظ کر کے آگے منتقل کر فرمایا کہ میں کہ لَمَّا يَلْحَقُوْبِ یہ يلحق اللہ کا حسان کچھ اور لوگوں پر کی ہے جو اب تک آئے نہیں لیکن آئیں گے اور تم سے ملیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تا قائم رہے گا تو حقیقت میں تعلق پر رسول کی شان یہی ہے کس شخص کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہے کیونکہ احادیث جو ہیں یہ فہمِ قرآن کی احساس ہے تو وہ طرح حقیقت اس تعلق میں برگزید اور عظیم ہے جو بغم پر کی۔ محبت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے باقی لا دعوے کرو اپنی طرف جو چاہے سوچتے رہو اور تیار کرتے رہو ان کا محبت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے محبت رسول کی بنیادیں قرآن و حدیث نے قائم کر دی ہیں اور وہی وہ ہیں اور وہ اٹل معاملہ ہے اور ایک بالکل دو ڈوک حقیقت ہے اللہ تعالی نے اس آئے مبارکہ میں ان آٹھ وجوہات کی بنا پر اپنا احسان جتلایا کہ رسول کی بے تمہارے لئے احسانِ عدیم کیسیت کی رکھتی ہے تو ان تحنلخات کو بروے کار لاؤگے تو تعلق میں رسول کی حقیقت واضح ہوگی اس کے شما جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہوگا فمادہ فائد الحدل اللہ قرآن جب حق واضح ہو جائے نکھر جائے تو اس کی مطبعی جو کچھ ہے وہ گمراہی ہوتی ہے تو گمراہی کی تلزے سے نکلو اور نورِ ہدایت کی طرف آؤ نورِ حق کی طرف آؤ جس کی بنیادیں اس کے اندر موجود ہے son de aquí أن محمد أبنه ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرح الأمور محدفاتها وكل مدفع وكل بداية ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد وحدد ومن الله برسوله فقد ضلها غواء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف أننا بغفرنا ورحمنا أنت مولانا فانسرنا ذا القوم الباكرين اللهم منصر إسلام والمسلمين اللهم منصر من نفر بي صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذر من خضر بي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقدر منا إما كانت الصمير عليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على النبي